بسم الله الرحمن الرحيم واحتصموا بحذل الله جميعا ولا تفرقوا والشرس تجري تو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 افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرج والارض مددناها والقينا فيها رواسيا وامتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرا وذكرا لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء ام به جنات وحبب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مصنوعہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی ایک مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ ذہن نشین کر لیں ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ روزے کو عربی میں سوم کہتے ہیں جس کی جمع سیام آتی سوم کی حقیقت میں امساک یعنی رکنا داخل ہے جیسے جب کوئی گھوڑا چلنے پھرنے اور کھانے پینے سے رک جاتا تھا تو عرب اس گھوڑے کو فرسن کہتے تھے اسی طرح چھوری چلتے چلتے جب کند ہو جاتی تھی کاٹنے سے رک جاتی تھی تو ایسی چھری کو عرب اصما من سکا بولتے تھے اسی طرح سے کنویں پر پانی نکالنے کے لیے جو گول چرخی ہوا کرتی تھی جس کو عربی میں بکرہ کہتے ہیں یہ جب چلنے سے رک جاتی تھی تو اس کو کہتے تھے اسوئما من البکار خلاصہ یہ نکلا کہ سوم کی حقیقت میں امساط داخل ہے اور وہ امساط کسی بھی چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے یعنی لغت میں اس کو امساط ان کہہ سکتے ہیں۔ کسی بھی چیز سے رک جانے کو سوم کہتے ہیں اطلاع شریعت میں سوم کسے کہتے ہیں اصطلاح شریعت میں سوم کی تعریف یہ ہے المفتراطی من طلوع شمسی الى غروب شمسی بینیتن خالی ستی لہ از وجل یعنی طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک خالص اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے ان تمام چیزوں سے رک جانا جن چیزوں سے رکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تم سے کہا ہے تمام عبادات میں اس عبادت کی ایک خاص اہمیت ہے اسے ایک خاص امتیاز حاصل ہے اس امتیازی پہلو کو ایک حدیث قدسی میں جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب التوحید کے اندر لائے ہیں واضح کیا گیا ہے حدیث اس طرح ہے وان نبی ہر ترضی اللہ تعالی عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل الصوم لي وانا اجزي به يدعو شهوته وأكله وشربه من أجلي الصوم جنة وللصائم فرحتان فرحة حين يفتر وفرحة حين يلقى ربه ولخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك روا الباری کتاب التوحید امام بخاری اس حدیث کو کتاب و میں لائے ترجمہ یہ ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یعنی یہ حدیث قدسی ہے اللہ کیا فرماتا ہے لی یہ عبادت روزہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا یہ بات کسی اور عبادت کے تعلق سے نہیں کہی گئی صرف روزہ ہی وہ عبادت ہے جس کے بارے میں ایسا جملہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا آگے یہ فرمایا کہ وہ اپنی خواہشات کو اپنے کھانے کو اپنے پینے کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے یا داؤ شہوت ہوں وہ اکل من اجلی اپنی خواہشات کو اپنے کھانے کو اپنے پینے کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے آگے فرمایا افسو مجنت روزہ ڈھال ہے یہ ڈھال کبھی استعمال کی جاتی تھی میدان جنگ میں جو لوگ لڑنے کے لیے آتے تھے ان کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی تلوار سے وہ مقابل کے اوپر حملہ کرتے تھے اور مقابل کے وار کو اپنی ڈھال کے اوپر روکتے تھے اس طرح وہ تلوار کے وار سے ڈھال کے ذریعے بچ جایا کرتا تھا یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کی زبان سے یہ کہلوا دیا ہے کہ تم اپنے امتیوں سے کہہ دو کہ اصو مجنتن روزہ ڈھال ہے کوئی بھی پریشانی آئے کوئی بھی تکلیف آئے اسی طریقے سے کسی بھی گنا سے تمہیں بچنا ہو تو یہ روزہ ان تمام چیزوں کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے یہ روزہ تمہیں برائیوں سے بچائے گا یہ روزہ تمہیں دیگر آفات سماویہ اور ارضیہ سے بچائے گا اس وجہ سے اس کو ڈھال کہا گیا اور آگے یہ فرمایا گیا کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں ایک خوشی تو اس وقت اسے حاصل ہوتی ہے جب وہ افطار کر رہا ہوتا ہے افطار کے وقت اسے خوشی نصیب ہوتی ہے اور دوسری خوشی اس روزے کی وجہ سے اس وقت اسے نصیب ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ روزے کی حالت میں انسان کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے یہ بدبو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے اس کے نزدیک زیادہ اچھی ہے اس حدیث پاک سے استدلال صرف یہ کرنا تھا کہ یہ وہ خاص عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی زبان سے اس حدیث قدسی میں یہ کہلوایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا اس کی وجہ کیا ہے غور کریں تو اس کی وجہ واضح طور پر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تمام عبادتوں میں ریا نمود اور نمائش کا امکان ہو سکتا ہے لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں اس کا امکان نہیں ہے مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لمبے لمبے رکو کر رہا ہے لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ان طویل سجدوں اور اپنے طویل رکوؤں کے ذریعے اپنے زہد اپنے تقوی اور اپنی بزرگی اور اپنی پارسائی کا دھوس جمانا چاہ رہا ہوں کہ میں بہت پارسا ہوں بہت زیادہ متقی ہوں بہت زیادہ پرہیزگار ہوں بہت بڑا زاہد ہوں اور ایک شخص زکات ادا کرتا ہے صدق و خیرات کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی ادائیگی سے اور اس صدق و خیرات کے دینے سے وہ دوسروں کے اوپر اپنی سخاوت اپنی فیاضی اور اپنے مالدار ہونے کا روز جمانا چاہتا ہے ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے اس میں بھی ریا کا امکان ہے ہو سکتا ہے کہ وہ حاجی صاحب کہلوانے کے لیے جا رہا ہو لیکن روزہ کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے اندر اس طریقے کا کوئی امکان نہیں ہے ایک شخص غسل خانے میں ہے سخت گرمی کا موسم ہے س کی شدت سے اس کا حلق سوکھا ہوا ہے زبان سوکھی ہوئی ہے غسل خانے میں ہے غسل خانے کا دروازہ بند ہے وہ چاہے تو وہاں پانی پی سکتا ہے اور باہر دار بنا رہ سکتا ہے لیکن سخت پیاس کی حالت میں گسل خانہ کا دروازہ بند ہونے کے باوجود کیا مجال کہ کی وہ ایک قطرہ اپنے ہلکوم سے نیچے پانی اتار لے خوف خدا اور عقید آخرت کا جو استحزار اس عبادت میں پایا جاتا ہے اور کسی عبادت کے اندر نہیں پایا جاتا اسی وجہ سے اس کے اسی امتیازی پہلو کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف نسبت کر کے یہ فرمایا اس حدیث قدسی کے اندر کہ روزہ ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ فرما دیا کہ یہ عبادت میرے لیے خاص ہے اور جب میرے لیے ہی یہ خاص ہے تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور جب وہ بدلہ دینے پر آئے گا تو وہ اپنی شان کے اعتبار سے بدلہ دے گا بدلے کی ایک کیفیت تو ایک حدیث میں مذکور ہے جی چاہتا ہے کہ وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں حدیث اس طرح ہے وان رضی اللہ تعالی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی سو فی خلو منہ حضرت امام بخاری کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک خصوصی دروازہ ہے ان یہ تخصیص کے لئے جنت میں ایک دروازہ ہے خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنوایا ہے اس دروازے کا نام ریان ہے اس دروازے سے کون لوگ داخل ہوں گے ید خلو من سوائیمون صرف روزے دار داخل ہوں گے لا ید من احد گئی روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا قیامت کی دن منادی کی جائے گی آواز لگائی جائے گی این سوائیمون روزے دار کہاں ہیں یہ خصوصی منادی کرائی جائے گی روزہ رکھنے والے کدھر ہیں ادھر آ جائیں فیمون روزے دار کھڑے ہو جائیں گے اور اس دروازے سے انہیں داخل کیا جائے گا لا دلو احد الغر اس دروازے سے ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا فئی دا جیسے ہی وہ لوگ داخل ہوں گے اغلقا کا وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا پلان اس سے اور کوئی پھر داخل نہیں ہوگا ان کے داخلے کے بعد وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا کوئی آدمی پھر اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا اس حدیث پاک سے روزے کی اہمیت اور اس کی خصوصیت اور اس کی فضیلت کا مزید اندازہ ہوا بعض لوگ یہ سوالات کرتے رہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کا مہینہ گزر جانے کے بعد ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ان کی زندگی ویسی کی ویسی رہتی ہے اور آپ حدیثیں سناتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزوں کی وجہ سے یہ یہ برکتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں ان برکتوں کا حصول تو انسانی زندگی پر دکھائی نہیں دیتا اس کی کیا وجہ ہے کتنے روزے دار ہیں کہ وہ مہینے پر روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کے گزر جانے کے بعد ان کی زندگیوں میں کوئی برکت کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دیتی آخر حدیث کے اندر جو یہ برکتیں بتائی گئی ہیں ان برکتوں کا ظہور ان کی زندگیوں میں کیوں نظر نہیں آتا اس سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے ایک حدیث پاک میں کہ کسی بھی چیز سے کچھ حاصل کرنے کے لیے کسی عبادت سے برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں مثلا نماز کے لیے عضو شرط ہے اگر آدمی عضو نہ کرے اور نماز پڑھنے نماز نہیں ہوگی ایسے ہی روزوں سے برکتوں کو حاصل کرنے کے کچھ شرائط ہیں اگر ان شرائط شرائطوں آداب کو نہ برتا جائے تو روزوں کے اندر جو برکتیں ہیں اور روزوں کی جو فضیلتیں انسان انہیں کیسے حاصل کر سکتا ہے جب ہر چیز کے حاصل کرنے کچھ شرائط اور آداب ہوا کرتے تو کیا روزوں کی برکتیں اور فضیلتیں ایسے ہی بغیر شرائط اور آداب کے انسان کو حاصل ہو جائیں گی نہیں ایسا نہیں ہوگا جن لوگوں کے اوپر رمضان کے بعد رمضان کی برکتیں اور فضیلتیں ظاہر نہیں ہوتی ان کی زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی وہ لوگ در حقیقت روزے کے ظاہر کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں اس کی مانویت کو نگاہ میں نہ رکھ کر کے اس کی روح کو فراموش کر دیتے ہیں ایک حدیث میں اسی شبہ کا جواب دیا گیا ہے. حدیث اس طرح وَا نبی رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ کالما تقدمہ بھی کتاب سیام امام بخاری عدی سے پاک کو کتاب سیام ہی کے اندر لائے حضرت ابو حریر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے للت القدر میں وہ ایک ہی رات ہے چاہے وہ ہندوستان کی رات ہو چاہے عرب کی رات ہو ایک ہی رات ہے قرآن ایک ہی رات میں اترا ہے للت القدر مختلف نہیں ہوتی ہندوستان کی للت القدر الگ عرب کی للت القدر الگ لوگ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور یہ رات ان کے ہاتھوں سے نکل جا رہی ہے فرمایا گیا من کام لدر ایمان وحت سابن غفر لہما تقدم من بھی جس آدمی نے للت القدر کے اندر قیام کیا دو شرطوں کے ساتھ تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یہ دو شرطیں کیا ہیں اب آدمی کے جب پچھلے گنا معاف ہو جائیں گے ظاہر ہے گناوں کا بوجھ اگر بدن سے اتر جائے تو برکتوں کے آثار تو اس کی زندگی میں نظر آئیں گے ہی اور اگر گناہ اس کے معاف نہ ہوں تو ظاہر ہے اس کی زندگی جیسے پہلے تھی ویسے رمضان کی بات بھی رہی گی. اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو شخص لئے القدر قدر کے اندر قیام کرے شرط یہ ہے پہلی شرط ایمان دوسری شرط احتساب کبھی آپ نے غور کیا اس حدیث پاک پر؟ پہلی شرط گناہوں کے بخش دیے جانے کی وہ بھی پچھلے گناہوں کے بخش دیے جانے کی دوش ایک شرط ہے ایمان اور دوسری شرط ہے احتساب ایمان میں غور کیجیے اگر آدمی کی زندگی میں توحید نہیں ہے اس کا روزہ رکھنا بےکار ہے وہ روزوں کی برکتوں اور فضیلتوں سے نفع اندوز نہیں ہو سکتا اور روزہ اس کے لئے بے فائدہ ہے اس کے لیے ایمام ضروری ہے اس کی زندگی میں توحید کا ہونا ضروری ہے اگر اس کی زندگی توحید سے خالی ہے تو روزوں کے اثرات اس کے بدن پر اس کی زندگی کے اندر ظاہر ہو نہیں سکتے کا روزہ رکھنا بےکار ہے اس لیے کہ میں نے بتایا تھا کہ توحید کا جہاں پہلا قدم پڑتا ہے وہیں آخری قدم پڑتا ہے یعنی توحید ایک دائرہ ہے اور اس دائرے کے اندر پورا دین ہے آدمی کا دین اسی وقت تک محفوظ ہے جب تک کہ توحید کے دائرے میں ہے اگر توحید کے دائرے سے کوئی چیز باہر نکل گئی کہ وہ دین نہیں ہے کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیوں کے اندر توحید نہیں ہے بداتی ہیں وہ سر سے پیر تک بداتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں سر سے پیر تک شرکیات میں ڈوبے ہوئے ہیں اور رمضان کے آ جانے کے بعد بھی وہ لوگ جو توحید کے دعوے دار ہیں وہ اپنی زندگی میں کوئی بھی تبدیلی لانے کے لیے خود تیار نہیں ہے تو اللہ تبدیلی کیسے لائے گا ٹھیک ہے تم توحید لے بیٹھے رہو توحید کے بعد امال کی بھی تو اہمیتیں ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے توحید کافی ہے ہم اپنی زندگیوں کے اندر اپنے عملوں کے اندر تبدیلی کیسے لائیں کیوں لائیں تو ایسے لوگ بھی رمضان کی برکتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو پہلی شرط تو ایمان ہے دوسری شرط ہے احتساب احتساب کا دو مطلب بتایا جاتا ہے ایک تو یہ کہ روزہ آپ اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنے کے لیے رکھیں ایک روٹین سمجھ کر کے اس کو نہ برت جائیں کہ یہ مہینہ روزوں کا ہے روزے رکھ لیے جائیں بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ روزے رکھے جائیں ایک مطلب تو احتساب کا یہ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی پچھلی زندگی کا محاسبہ کرو اپنی کتاب زندگی کے اور آپ پلٹو دیکھو کہ میری زندگی کی کتاب کا کون سا صفحہ سفید ہے اور کون سا صفحہ کالا ہے اگر کوئی سفا روشن نظر آئے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور کوئی سفا اگر کالا نظر آئے بلیک نظر آئے تو رو رو کر کے اس صفحے کو روشن کرنے کی درخواست کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میری زندگی کا وہ کالا سفا روشن کر دے یہ ہے احتساب اپنی زندگی کا محاسبہ کیا ان دو شرطوں کے ساتھ کوئی روزہ رکھتا ہے سوال ہی نہیں بہت کم لوگ ہیں جو اس طریقے کا روزہ رکھتے ہیں اور یہ دو شرطیں ان کے سامنے ہوتی ہیں ایمان اور احتساب تو ایمان ضروری ہے احتساب ضروری ہے توحید کے ساتھ یہ عبادت معتبر ہے اور کچھ شرائط ایک حدیث میں بیان کیے گئے جی چاہتا ہے کہ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دیں حدیث اس طرح ہے بھی کتاب سیام ہی ملائے جہاں روزوں کا بیان ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ رشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو آدمی جھوٹی بات کو نہ چھوڑ دے اور جھوٹ پر عمل کو نہ چھوڑ دے جو زور کو نہ چھوڑ دے اور جو زور پر عمل کو نہ چھوڑ دے زور مانے جھوٹی بات جھوٹی گواہی ہر جھوٹ زور ہے اور ہر جھوٹ کے اوپر عمل کرنا یعنی دگا بازی وغیرہ تو جو آدمی جھوٹ کو نہ چھوڑے دگا بازی کو نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالی کو ایسے آدمی کے کھانے پینے کے چھوڑ دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی روزہ رکھتے ہوئے آدمی اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھے روزہ رکھتے ہوئے آدمی اپنے کان کو قابو میں نہ رکھے روزہ رکھتے ہوئے آدمی اپنی آنکھوں کو قابو میں نہ رکھے روزہ رکھتے ہوئے آدمی اپنے ہاتھ کو قابو میں نہ رکھے پیر کو قابو میں نہ رکھے تو اللہ تبارک وہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رسول کے ذریعے کہ ایسے کے روزوں کی ہمیں کوئی حاجت نہیں کتنے لوگ ہیں روزہ رکھ کر کے اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتے اپنی آنکھوں کو قابو میں نہیں رکھتے جبکہ میں نے بتایا کہ سوم کی حقیقت میں رکنا داخل ہے آنکھوں کو گناوں سے روک لے ہاتھ کو گناہوں سے روک لے پیر کو گناہوں سے روک لے کانوں کو گناہ کی بات سننے سے روک لے اگر ان تمام چیزوں میں امساف پایا جاتا ہے رکنا پایا جاتا ہے تب تو آپ کا سوم ہوا ورنہ آپ کا سوم نہیں ہوا اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی کوئی آدمی کھانا نہیں کھاتا پانی نہیں پیتا واحشات پوری نہیں کرتا منہ سے گالیاں بکتا ہے غلط باتیں سنتا ہے کسی کو اوپر ہاتھ اٹھا دیتا ہے غلط جگہوں پر چل کے جاتا ہے تو اس کا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا بھوکا تو رہا پیاسا تو رہا قزائے شہابت سے رکا رہا ہاں ان چیزوں پر اس نے زیادہ توجہ نہیں دی تو کیا اس کا روزہ ہوا یا نہیں ہوا جواب اس کا یہ ہے بظاہر روزہ ہو گیا لیکن حقیقت میں اس کا روزہ نہیں ہوا جیسے انڈا ایک ہوتا ہے وہ ٹوٹ جائے تب بھی خراب ہو جاتا ہے ٹوٹ جائے تب بھی خراب ہو جاتا ہے اور اگر اندر اندر خراب ہو جائے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ انڈا بے انڈا ہو گیا ہے اندر سے خراب ہو گیا تب بھی وہ خراب ہو گیا انڈا اگر ٹوٹ جائے تب بھی خراب ہو گیا اور انڈا اندر سے خراب ہو جائے تب بھی وہ خراب ہو گیا خراب دونوں صورتوں میں انڈا ہو گیا ٹوٹنے پر بھی خراب ہو گیا اور اندر سے خراب ہو گیا دونوں صورتوں میں انڈا خراب ہو گیا تو ہمارے روزوں کا حال یہ کہ بظاہر ٹوٹا ہوا انڈا تو نظر نہیں آتا وہ انڈا ہو جاتا ہے ہمارا روزہ جو اندر سے خراب ہو گیا ہو اسی وجہ سے دونوں انڈوں سے کوئی آدمی فائدہ اٹھا نہیں سکتا ہمارے روزوں سے بھی برکتیں ہم حاصل نہیں کر پاتے روزے سن دو ہجری میں فرض ہوئے میرا خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو ہجرت کے اٹھارہ مہینے کے بعد روزے فرض ہوئے ہیں اور تحویل قبلہ کا حکم اس سے ڈیڑھ یا دو ماہ قبل آیا تھا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس قبلہ نہ رکھ کر کے بیت الحرام کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا اس کے ڈیڑھ دو مہینے کے بعد یعنی ہجرت کے اٹھارہ مہینے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سندو ہجری کے اندر مسلمانوں کے اوپر روزے فرض کیے اس کی فرضیت کا ثبوت قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا کا لفظ عربی میں فرضیت کے لیے آتا ہے اے ایمان والو روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے اس میں خصوصی نکتہ دیکھیں آپ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ روزے تمہارے اوپر فرض ہوئے یعنی ایمان کے بغیر روزہ گر موتبر ہے بعض لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں دین اسلام کو نہیں مانتے لیکن وہ روزہ رکھتے ہیں کیا ان روزوں کے مانوی برکات اور مانوی فوائد سے وہ مستفید ہو سکتے ہیں قتان نہیں روزہ فرض ایمان والوں کے اوپر ہے اور ایمان والے ہی اس کی برکتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے یا ایو البینا آ اے ایمان والو یعنی روزے داروں کے لیے ایمان والا ہونا ضروری ہے بغیر ایمان کے روزہ اللہ کی نگاہ میں موتبر نہیں ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ایمان والا ہونا ضروری ہے روزہ دار کے لیے دوسرے کتبہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ روزے فرض کیے گئے دو ٹکڑوں سے دو باتیں معلوم تیسرا ٹکڑا اور قابل غور ہے کما کتیبہ قبل جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی براہ جبرائیل کے ذریعے اللہ تبارک تارے نے آپ کو تعلیم دی آپ کسی کالج میں نہیں گئے آپ کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے کسی اسکول میں نہیں گئے نہ مکہ کے اندر کوئی لائبریری تھی مدینہ کے اندر کوئی لائبریری نہیں تھی کوئی کالج نہیں تھا وسائل ترسیل جو اس وقت ترقی یافتہ اس وقت وسائل ترسیل اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے علم و آرٹ اور فن اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے کرتاس و قلم کا ماحول نہیں تھا کرتاس و قلم کا دور نہیں تھا ایسے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ ادا ہونا کہ یہ روزے صرف مسلمانوں پر فرض نہیں ہے بلکہ یہ پچھلی امتوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے آپ کو کیسے معلوم ہوا آپ کو کیسے معلوم ہوا اور تمام کے تمام لوگ اس بات پر خاموش ہیں نصرانی خاموش ہے یہودی خاموش ہے اور خود مشرقین خاموش ہے کسی نے اس کی تردید نہیں کی اس کی تردید نہ کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مرسل رحمانی ہے اور قرآن کلام ربانی ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا اپنے علم سے نہیں کہا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم دینے سے آپ نے یہ بتایا تو قرآن کے کلام ربانی ہونے کا ثبوت ملا اور آپ کے مرسل یزدانی ہونے کا ثبوت ملا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کا سچا کلام ہے یہ کما کتب علی لدین من قبلکم سے معلوم ہوا آپ کو کیسے معلوم ہوا تاریخ کی کتاب تو آپ نے پڑھی نہیں تھی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ روزہ صرف مسلمانوں پر فرض نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے امتوں کو اوپر بھی فرض کیے گئے تھے آخری ٹکڑا روزوں کی فرضیت کی علت بتا رہا ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں روزوں کی فرضیت کا سبب یہ تاکہ تمہاری زندگی میں تکوا آ جائے روزوں کا جو فائدہ ہے وہ تکوا ہے جس پر ہم آج رات میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے روزے پچھلی امتوں کو پر بھی فرض تھے آپ دیکھیں گے کہ بائبل میں یہ موجود ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام نے کوہتور پر چالیس روزے رکھے یہ موجود ہے حضرت یحیا اور ان کے پیروکار روزے رکھتے تھے حضرت دانیہ علیہ علیہ السلام نے تین ہفتے کے روزے رکھے اور یہودیوں کہاں روزہ تو بالکل مشہور ہے لیکن ان کے ہاں روزہ بالکل ایک رسمی عبادت کی حیثیت رکھتا تھا وہ روزہ کب رکھتے تھے جب کوئی آفت آتی تھی جب کوئی خطرہ ہوتا تھا یا ماتم ہوتا تھا اس وقت روزہ رکھتے تھے اور اسی طریقے سے کوئی کفارہ ادا کرنا ہوتا تھا توبہ وغیرہ کا تو یہ روزہ رکھتے تھے یعنی ان کے ہاں روزہ بالکل ایک رسمی انداز کا تھا اور وہ لوگ ایک مرتبہ افطار کرتے تھے بس اس بارے میں بھی مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ یہودیوں کی مخالفت کریں دوسرے مذاہب میں روزے اور اسلام میں روزے دونوں میں ایک گہرا فرق ہے کہ دوسرے مذاہب کے روزے شمسی اعتبار سے رکھے جاتے ہیں اس میں پریشانی یہ ہے کی شمسی اعتبار سے اگر روزے کسی تکلیف دہ موسم میں متعین ہو گئے تو ہمیشہ اسی تکلیف دہ موسم میں آئیں گے لیکن اسلام میں روزوں کو کمری حساب کے پیش نظر متعین کیا گیا ہے فائدہ یہ ہے کہ اس طرح روزے ہر موسم میں آئیں گے اور روزے دار ہر موسم کا مزاج شناس ہو جائے گا گرمی میں روزہ رکھنے کا جو احساس ہے اسے ہوگا سردی میں روزہ رکھنے پر کیا محسوس ہوتا ہے اسے معلوم ہو جائے گا ہر موسم کا مزاج شناس بنا دیا جاتا ہے کمری مہینے کے حساب سے روزہ متعین کر کے اور دوسری خصوصیت اور بھی ہے کہ اللہ کھانے سے منع نہیں کر رہا ہے کھانے سے منع نہیں کیا کھانے کا وقت صرف بدل گیا ہے آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو فجر کے بعد کچھ لائٹ ناشتہ وغیرہ لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس اتنا کیا ہے کہ بندے تو صبح اٹھ کر کے سورج کے نکلنے کے بعد تو کچھ, کچھ کھا لیتا تھا اب ایسا کر تھوڑا پہلے کھا لیا کر کھانے کی پابندی کہاں کھا کھانے کا وقت بدل دیا گیا کھانے کی پابندی نہیں غور کرو تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ میں نے کھانے سے منع نہیں کیا میرے بندے میں نے تیرے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کی کھانے کا تھوڑا سا وقت بدل دیا کہ تھوڑا پہلے کھا لے اور اس میں ایک مقصد ہے تیرے فائدے کے لیے کہ اپنی عادت کا غلام نہ بن جا میرا غلام بن جا وقت بدل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہے ایمان والوں کو کہ اے ایمان والوں تم آدت کے غلام مت بن جانا میں چاہتا ہوں کہ تم خالص میرے گلام بن جاؤ میرے آبد بن جاؤ تھوڑے دنوں تک آدمی کو کچھ پریشانی ہوتی ہے لیکن پھر اسی وقت بھوک لگنے لگتی آدمی چاہتا ہے کہ اسی وقت مجھے کھانا ملے تو دیگر مذاہب کے روزوں میں اور اسلامی روزوں میں ایک بعین فرق یہ بھی ہے اس کا جو ایک اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے ایک پہلو اس کا زمینی ہے اور ایک پہلو اس کا آسمانی ہے ان دونوں پہلوؤں سے انسان مرکب ہے بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ دو جواہر سے مرکب ہے ایک جوہر عرضی ہے اور ایک جوہر سماوی ہے ارضی جوہر اس کا کیا مطلب ہے ماتا انسان مادے سے بنایا مٹی سے بنایا اب اس جوہرے ارضی کی وجہ سے اس کا میلان زمین کی طرف ہوتا ہے اس کے جذبات اس کے احساسات سب سفلی ہوتے ہیں اور روح اوپر سے آتی ہے تو یہ جوہر آسمانی ہے اور انسان کی فیروز مندی اور انسان کی کامیابی کا راز یہ ہے اس کا جوہرے آسمانی اس کے جوہر ارضی کے اوپر غالب آ جائے اور اسلام یہی کرنا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ماننے والوں اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے ساتھ یہی کرنا چاہتا ہے کہ ان کا جوہر سماوی جوہرے ارضی کے اوپر غالب آ جائے فرشتوں کو دیکھو انہیں کھانے کا احتیاج نہیں ہے کھانے کی ضرورت نہیں نہ پینے کی ضرورت ہے نہ قدا شہابت کی ضرورت ہے اب اگر یہ جوہر سماوی آسمان سے آنے والا جوہر مادی جوہر کے اوپر غالب آ جائے تو پھر انسان نیکیوں ہی کی طرف سبقت کرے گا انسان نیکیوں سے پیچھے کب ہٹتا ہے جب جوہر اردی جوہر سماوی کے اوپر غالب آ جاتا ہے اللہ روزوں کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ احسان ہمارے اوپر کیا ہے ہم ذرا فرشتوں کی سب سے قریب ہو جائیں زمین سے اٹھ کر کے ذرا ہم بلند ہوں آسمان کی طرف کہ اللہ تبارک تعالیٰ و تعارک ایک معصوم مخلوق ہے ملائی کا وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ انہیں قدائے شہابت کی ضرورت ہے وہ اللہ کے حکموں کے مکمل فرما بردار ہیں وہ اس کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے تو ہم اٹھ کر کے ذرا فرشتوں کی سب کے قریب ہو جائیں وہ کھانا نہیں کھا رہے ہم بھی کھانا نہیں کھا رہے وہ پانی نہیں پی رہے ہم بھی نہیں پی رہے خدا شہابت سے موبر رہے ہیں ہم بھی خدا شہابت نہیں کر رہے وہ زبان سے کچھ غلط بات نہیں نکالتے وہ وہی کرتے ہیں جن کے کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے تو روزوں کی حالت میں ہم ایسے بن جاتے تو فرشتے ہوتے اس طرح ہمارا جوہرے ملک ہوتی جوہرے عربی کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور انسان کی فہروز مندی کا سارا راز یہی ہے اس کی کامیابی کا سارا راز یہی ہے روزے سے جہاں ایک طرف آدمی کا روحانی فائدہ ہے وہاں تبھی ہے بہت سارے مریضوں نے یہ کہا مختلف امراض میں مبتلا لوگوں نے یہ کہا خاص طور سے ہارٹ پیشنٹس نے تو یہ کہا کہ روزوں کی وجہ سے ہمیں کافی آرام ملتا ہے کافی سکون ملتا ہے اور وہ روزوں کے برابر پابندی کرتے ہیں اب روزوں کے مکمل فائدے یہ تو اطبہ اور ڈاکٹر سے بتا سکتے ہیں لیکن ایک بات تو ایک عامی آدمی بھی جانتا ہے کہ عام طور پر بیماریاں خرابی میدہ کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتی ہیں آدمی کا میدہ خراب ہو جاتا ہے آدمی بیمار ہو جاتا ہے اکثر بیماریاں خرابی میدہ کی وجہ سے ظہور میں آتی ہیں اور میدا خراب کب ہوتا ہے جب اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ برڈن ڈال دیا جائے ضرورت سے زیادہ بورڈ بار ڈال دیا جائے ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے میدا خراب ہو جاتا ہے روزوں کے ذریعے میدے کے اوپر سے یہ بوجھ ذرا کم کر دیا جاتا ہے مشین لوہی کی ہی کیوں نہ ہو برابر چلتی رہے خراب ہو جاتی ہے اس کو دیر پا رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو آئل دیا جائے اس کو کچھ دیر روک کر کے اس کی صفائی وغیرہ کی جائے تو مشین دیر دیرپا ہوتی ہے یہی حال ہمارے جسمانی مشین کا بھی ہے کہ میدا یہ پورے بدن میں ایسا حصہ ہے جو کبھی آرام نہیں کرتا کبھی آرام نہیں کرتا آنکھیں آرام کر لیتی ہیں دماغ آرام کر لیتا ہاتھ پیر آرام کر لیتے ہیں لیکن میدا یہ ہزم جیسے محنت طلب وظیفے کو برابر ادا کرتا رہتا ہے اس کو آرام نہیں ملتا لہذا اس کو بھی تھوڑا سا آرام دے دو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینہ ہمیں دے کر کے میدے کے اوپر سے بڑی حد تک بوجھ اتار کر کے ہمارے جسم کو صحت رنگ صحت مند رکھنے کا ایک پلان ہمیں دے رہا ہے کیوں نہ ہم اس پلان کو قبول کریں اور صحت مند رہیں سب سے محنت طلب وظیفہ ادا کرتا ہے میدا ہضم کا ڈائجسٹ کا لہذا اس کا خیال تو بہت زیادہ رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزوں کے ذریعے اس کی بھی صفائی کا اور اس کو بھی کنٹرول کرنے کا بہترین موقع عنایت فرمایا ہے غور کریں تو ایک بات اور آپ کو نظر آئے گی کہ تربیت اخلاق حصول تقوا اور تزکی نفس کا ایک مکمل نصاب ہے روزہ اس سے بہتر اور کوئی عبادت نہیں ہے یہ ایک مکمل نصاب ہے تزکی نفس اور تربیت اخلاق کا اگر آدمی کو اپنے نفس کا تزکیہ مطلوب ہو آدمی کو اپنے اخلاق کی تربیت کرنی ہو تو اس سے بہتر کورس اور اس سے بہتر نصاب آپ کو کہیں نہیں ملے گا وہ کیسے کہتے ہیں کہ تزقے نفس اور تربیت اخلاق کی ریاضت کے لیے چار چیزیں لازم ہوتی ہیں کم خوری کم گوئی کم خوابی کم آمیزی یہ چار چیزیں تزک نفس کی ریاضت کے لیے ضروری ہوتی ہیں کم خری کا مطلب کیا ہے کم کھانا کم کھانا اس لیے کہ آدمی جب بہت زیادہ کھانے لگتا ہے بہت زیادہ کھاتا ہے تو اس زیادہ کھانے کی وجہ سے طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہوتا ہے اور بدن کے اوپر سستی اور تکان تاری ہو جاتی ہے کم کھانے کی وجہ سے آدمی کا بدن نشید رہتا ہے چاقو چوبند رہتا ہے اسی وجہ سے جو لوگ ڈائٹ کرتے ہیں دیکھیے ان کا بدن کیسا رہتا ہے ان کی صحت کیسی رہتی ہے قابل رشک ہوتی ہے بعد لوگ جو بہت زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں چربی بہت زیادہ ہو جاتی ہے ان کا چلنا دشوار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر ان کو دوائیوں کے ساتھ ساتھ کچھ ورزشیں بھی بتاتے ہیں اور کچھ ڈائٹ بھی بتاتے ہیں تو ڈائٹ تو صحت کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے تو کم خوری یعنی کم کھانا یہ ایک طریقے کی ڈائٹنگ ہے اس سے بڑی حد تک آدمی چاقو چوبند رہتا ہے اس کا نفس جو ہے نشیت رہتا ہے اور زیادہ کھانے کے وجہ سے آدمی کے اوپر سستی تاری ہو جاتی تکان تاری ہو جاتی اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کے تین حصے کر لیا کرو ایک حصہ کھانے کے لیے ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ تینوں حصے کھانوں سے بھر لیتے ہیں اب بیماریاں پیدا نہیں ہوں گی پریشانی پیدا نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا رمضان کے روزے فرض کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کے نفس کا جو یہ پہلا اصول ہے کم خوری یہ مہیا کرتا ہے ایک طریقے کی ڈائٹنگ ہے یہ جسمانی فائدہ بھی اس میں دوسری چیز ہے کم گوئی کم بولنا کم بولنے سے آدمی کی سنجیدگی متانت اور اس کا وقار ظاہر ہوتا ہے آدمی بک بک بک بولتا رہے تو کہے گے نہ غیر سنجیدہ آدمی ہے یہ غیر متین آدمی ہے یہ انتہائی بےہودہ اور بیکار قسمت آدمی ہے تو کم گوئی کم بولنا انسان کو سنجیدہ متین اور باوقار بناتی ہے جبکہ زیادہ بولنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے اور لوگوں کی نگاہ میں اس کو ذلیل کر دیتا ہے اور ایک بات اور خاص طور سے نگاہ میں رکھیں کہ آدمی جب بہت زیادہ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے تو شیطان کو ایسے لوگوں سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں وہ اس کے پاس آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ بولتے بولتے بولتے بولتے شیطان اس سے کچھ ایسی چیزیں بھی بولوا دیتا ہے جو شریعت کے منافی ہوتی ہیں لہذا زیادہ بولنے سے پرہیز کیا جائے یہ ریاضت کا دوسرا پہلو روزے میں موجود ہے کم گوئی آدمی تھکا رہتا ہے آدمی بھوکا رہتا ہے تو کم بولتا ہے کھا کر کے جب آرام سے بیٹھتا ہے آدمی تو بہت زیادہ بولتا ہے بی سی ہو جاتا ہے بسار بوئی سے یہ چیز روک دیتی ہے جو آدمی کے زلیل ہونے کا سبب بنتی ہے ایک ہے کم خوری دوسرے کم گوئی اور تیسرے یہ ہے کم خوابی آدمی جتنا کم سوئے گا اتنا ہی زیادہ اس کی روح چا کو چوبند رہے گی اس لیے کہ فرشتے سوتے نہیں ہیں ان کو سونے کی ضرورت نہیں ہے اور دنیا کے اندر انہیں لوگوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں جو زیادہ سوتے نہیں تھے تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو اور وہی اسٹوڈنٹ کامیاب ہوتے ہیں جو بہت کم سوتے ہیں وہی لوگ میرٹ میں آتے ہیں جو بہت کم سوتے ہیں لہذا بہت کم سونے کی عادت ڈالو بہت کم سونے کی عادت ڈالو جسم کا حال یہ کہ اگر چوبیس گھنٹہ آدمی سوتا رہے تو بدن یہ کہے گا کہ چوبیس گھنٹے سوتا رہے اور اگر آدمی دو گھنٹے سونے کی عادت بنا لے تو دو گھنٹے میں اس کی نیند پوری ہو جائے گی یہ بدن کا حال ہے لہذا اگر دنیا میں کوئی کارنامہ انجام دینا ہے اور خاص طور سے اسٹوڈنٹس کو میرٹ میں آنا ہے اور کچھ بننا ہے آگے ترقی کرنا ہے تو انہیں کم خواب ہونا ضروری ہے کم سونا ان کے لیے ضروری ہے روزے میں موقع ملتا ہے کم سونے کا آدمی زیادہ مشغول ہوتا ہے اچانک نیند میں سے اٹھا دیا جاتا ہے اس کو شہری کا وقت ہو گیا اٹھیے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی اور آدمی کو اٹھا دیا جاتا ہے پھر آدمی جب برش وغیرہ کرنے کے بعد جب ایک نشیت ہو جاتا ہے دوبارہ سونے کی کوشش کرے جلدی نیند نہیں آتی دیکھیے کم خوابی یہ تیسرا پہلو ہے نفس کو نشات میں رکھنے کا اور آدمی اگر زیادہ سوتا تو کل کو نظر پر حجابات چھا جاتے ہیں آدمی کا دماغ سو جاتا ہے آدمی کا دماغ ایکٹو اس وقت پر رہتا ہے جب آدمی کم سوئے آدمی زیادہ سوئے گا اس کا دماغ سو جائے گا کلب نظر پر حجاب آ جاتا ہے پرد آ جاتا ہے تو کم گوئی کم خوابی کم خوری اور ایک ہے کم آمیزی کم آمیزی کا مطلب یہ ہوا ریزرو رہنا زیادہ لوگوں سے ملنا نہیں لوگوں کے پاس زیادہ بےکار میں بیٹھنا نہیں اب آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے تو ادھر ادھر جاتا بھی نہیں ہے کم آمیز بن جاتا ہے اور کم آمیز ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بےہودا باتوں سے وہ بچ جاتا ہے اور بےودا باتوں کے اثرات سے بچ جاتا ہے تھا پی کر کے ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے اس آدمی کے پاس بیٹھا ہوا اس آدمی کے پاس بیٹھا ہوا بہت سارے بہودا اثرات کو قبول کرتا ہے لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے آدمی کم آمیز ہو جاتا ہے ریزروڈ ہو جاتا ہے یہ بھی بہت اہم چیز ہے خاص طور سے اسٹوڈنٹس کے لیے اور زندگی میں جو لوگ بہت آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کو کم ہونا چاہیے جب کم ہوں گے زیادہ لوگوں سے ملیں گے نہیں تو ان کو پڑھنے کے مواقع زیادہ فراہم ہوں گے تو روزہ یہ مکمل ایک کورس ہے ریاضت کا تزکی نفس کا تربیت اخلاق کا یہ کچھ فوائد تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے روحانی فوائد اور جسمانی فوائد اخلاقی فوائد نفس کے فوائد اور غور کریں گے تو اللہ تبارک کو تالا نے نہ جانے کیا کیا فوائد ہمارے روحانی اور جسمانی اس روزے کے اندر اس عبادت کے اندر رکھ رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمد للہ رب